یہ صحیحہ کا جو حوالہ تھا نا وہ عرش کے قدیم ہونے اور یہ ہے سلسلہ کی پہلی جلد ہے جس میں اول ہے حدیث نمبر بتا دیں ہاں حدیث نمبر ایک سو کے یہ ہےکدن رحمہ اللہ کلام سیر فلاسف مقابل حوال اللہ اللہ جی یعنی حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے یہ اسی طرح چل رہا ہے وجہ بے ماتبل ہُو اکثر القلوب خسبو مہُ بے انہ یقول مخلوقات قدیم اللہ وا انہ یقول مخلوق اللہ مسلو ملام جی, دیشن, آه, اچھا. اچھا آگے پھر اسی سے یعنی یہ, یہ مجبوری وہی ہے آ, جب اس نے کہا کہ عرش پر اللہ تعالی آ, ہم جنی, موجود ہے عرش پر موجود ہے تو پھر عرش پر موجود ہونے کے لیے عرش کا قدیم ہونا ضروری ہوگا کیونکہ آ, پھر کیا کہیں گے عرض پر پہلے کہاں تھا جب عرض نہیں تھا تو اس وجہ سے اس نے پھر کہا کہ یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے اب دیکھ لیں اس شاخ الاسلامی کتنا بڑے اتنا اچھا پھر عجیب بات ہے کہ آپ نے اس کو تشکیل دی اس کے خلاف کو امام اعظم الحف رحمہ اللہ کے خلاف کے ساتھ جبکہ وہ میں ہے اور یہ اصول میں عقائد کے اندر اختلاف جو ہوتا ہے نا ہاں हा, یہ تو مجھے دلالت ہو جاتا ہے نا نہیں عقائد میں بھی بعض بات ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی کے نزدیک ایک چیز شرک ہے دوسرے کے نزدیک نہیں ہے بہانے کا آدمی کہتا ہے تویز رکھنا شرک ہے دوسرا کہتا نہیں ہے نہیں یہ شرک شرک میں میں میں بتا اگر ہوگا نا تو پھر مسئلہ خطرناک ہوگا ہاں تو یہ ضروریات کیونکہ کائنات کو حادث سمجھنا یہ ضروریات میں ہے کائنات کو قدیم سمجھنا یہ کفر ہے نہیں وہ کائنات کو قدیم نہیں سمجھ میں جب حوادث کی ابتدا اللہ جب کہہ رہا ہے حوادث کی ابتدا نہ ہوگی ابتدا بے ابتدا تو اللہ تعالی ہے وہ حوادث کے لیے بات تو ختم ہو گئی اچھا ادبانی یہ حوالہ جو ہے یہ آپ دیکھیں ظاہر ہے جی چلے میں ہے سفر میں ہوں نا ابھی اچھا اچھا اچھا میں آپ کے حوالہ لکھ رہی ہے اچھا دوسرا کل آپ نے کہا تھا کہ خبر میں نے کہا تھا خبر واحد جائیں تو یقین نہیں ہوتی کا فائدہ دیتی ہیں جی اس پر حوالے آپ محدثین کے بھی لے لیں اور ہمارے بھی میں عرض کرتا ہوں جی میں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 آپ کی بات یہ کون سمجھتا ہے صاحب کی تاخیر ٹھیک ہے <تصفح> باسند لکھا ہوا ہے کہاج الحدیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامہ زبیر فاتا اذا قضر رجل حديثا وقال له زبير انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل نعم قال هذا واشباهه مما يمنعنا ان هو قد فع النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حاضر ولكن, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعدا هذا الحديث فحدثنا ہو عن راجل من اہل کتاب ہے حدثہو یا ہو فجتا انت یوم ایدن بعد ان قد یا صدر الحدیث ہے یا انقضاء صدر الحدیث ہے و ذکر الراجلہ الذی من اہل کتاب ہے فازننت انہو من حدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں لاض الجمال احتجاج بے اخبار فل کتاب اول وغلو بتا وما نوکلا فی هذا خبر پہ آگے وہ چل رہی ہے اخبارنا جی زبیر جی اخبارنا ابو جعفر الغرابی اخباران ابوالعباسی اخبار حدسن الحسن بن علی بن زیاد حدثنا ابو ویس حدثنا ابو ویس حدثنا ابن ابی جناد عبد الرحمن عن حشام بن عروا عن عروہ بن زبیا اچھا. جی جی سمجھ ہے اور اس کے ساتھ اور محدث کا بھی جناب سن لیں خطیب بغدادی کی بن زُبیر جو ہیں وہ سب سے جی جی جی جی, تو جی سے مجھمع مجھمع ہے کہ نہیں الکفایا روایا جی بغدادی کی ہے نا خطیب بغدادی کیفایا اس کے اندر جناب جی دو باب ہیں آخری آخری دو باب جی باب فی وجوب اطراحل منقر و المستیل من الحادی جی yeah. اس پر عادی آ گئے سمعتم, سمعتم الحادیثارقلو بکم وہ حدیث اور اور بھی حادیث لا رہے ہیں دوسرا باب آگے ہے باب ذکر ما یقبل فی خبر الواحد وما لا یقبل خابر الواحد لا يقبل في شایم من ابواب الدین حضرت الماخوض علی المقلفین العلم بها والقطر عليها والعلت فی ذالک انہو اذا لم یعلمن الخبر قول لرسول صلی اللہ علیہ وسلم كان ابعد من العلم در نضرونهی فامبا ما اعداد ذالک من الاخکام اللذی لم یجب علینا لعلمہ لئن النبي صلى الله عليه وسلم قررها واكبر عن الله تعالى بها فان خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب والعمل به واجب ویكون ما ورد في الشرع لسال المسلمين ان يعمل به وضاع اي يعمل به وذلك ما وردت الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال واحكام الطلاق والعتاق والحج والزكوات والمواريث والبياعات والبياعات والطهارات والصلوات وتحريم المحرمات ولا يقبل خبر الواحد في مناقض حكم وحکم القرآن صحابت المحکم و سنة المعلومة والفعل جاری مجرس سنة وکل دلیل مکتون بھی وإنما يقبل فهی فیما لا يقطع به مما يجود وورود وطعبد بھی قلاع قام اللتي تقدم ذکرنا لها وما اشباہ مما لم نذکر ہو یہ ہے جی پوری بارت ہی جی جی اب بتائیں آچھا اور جناب ہمارے اصولیین کے تو مشہور کتاب ہے یہ اصول شاشی